رحمن رحیم الحمد اللہ رحیم امام خواتم سید نو مولانا محمد قرآن مجید کے چھٹے پارے کا آغاز سورہ النساء کے آخری حصے سے ہوتا ہے جہاں اللہ معاشرتی اخلاقیات کی بنیاد رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا البتہ مظلوم کو اپنی شکایت بیان کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد ایمان بر رسالت کا معیار واضح کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر یکساں ایمان لانا فرض ہے اور ان میں تفریق کرنا اور بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا در حقیقت کفر ہے اللہ نے یہودیوں کے مختلف گناہوں کا ذکر کیا جس میں عہد شکنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جان لینا حضرت مریم پر بہتان باندھنا اور خوری بغیر شامل ہیں انہی گناہوں کی پاداش میں ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے غلو کا رد کیا گیا اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ دین میں حد سے نہ بڑھیں۔ اللہ نے واضح فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں نہ کہ خدا یا خدا کے بیٹے اس سورہ کا اختتام وراثت کے احکام کلالہ پر ہوتا ہے جس میں بہن بھائی کے درمیان میراث کی تقسیم کا تفصیلی قانون بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں کلالہ سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جو اس حالت میں فوت ہو اس کے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہ ہو اس کے بعد اسی پارے میں سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے اور اس کا آغاز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اے ایمان والو اپنے عہد و پیما کو پورا کرو یہ حکم نہ صرف اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد بلکہ باہمی معاہدوں اور اقراروں کی پابندی کی تاکید کرتا ہے اس صور میں حلال و حرام کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں مردار جانور بہتا خون خنزیر کا گوشت غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور چوٹ لگ کر مرا ہوا جانور گر کر مرا ہوا جانور سینگ لگ کر مرا ہوا جانور سب حرام قرار دیے گئے اسی طرح تھانوں پر ذبح کیا گیا جانور اور پاسوں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام کیا گیا اس سورج کی سب سے اہم آیت وہ ہے جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں کوئی کمی یا کوتا نہیں وضو غسل اور تیم کے احکام بھی تفصیل سے بیان ہوئے اللہ تاکید فرماتا ہے کہ وہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے عدل و انصاف پر زور دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ دشمنی بھی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے کیونکہ انصاف کرنا پرہیز گاری کے زیادہ قریب ہے بنی اسرائیل کے عہد شکری کے متعدد واقعات بیان کیے گئے اللہ نے ان سے عہد لیا تھا بارہ سردار مقرر کیے تھے انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا مگر انہوں نے جب باروں کے خوف سے جہاد سے انکار کر دیا اس نافرمانی کی پاداش میں ان پر چالیس سال کی بیابان گردی مسلط کر دی گئی عدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا جس میں پہلا قتل اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے کے ذریعے تدفین کا طریقہ سکھایا گیا اس واقعے کی بنیاد پر اللہ نے بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا کہ اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا اور اگر کسی نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا اسلامی تعزیرات کا تفصیلی ذکر ملتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد پھیلائیں ان کی سزا قتل سولی ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ جلا وطنی ہے چوری کی سزا کے طور پہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا خواہ مرد ہو یا عورت کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے البتہ جو شخص معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اہل کتاب کے عقائد کا گہرائی سے تنقیدی جائزہ لیا گیا یہود کے اس دعوے کا رد کیا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں اور ان کے اس قول کی تردید کی گئی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے استخ اللہ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے وہ بخیل ہے استخ فراللہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھرپور تردید کی گئی کہ عیسی علیہ سلام خدا ہیں یہ تین میں سے تیسرا ہیں اللہ واضح فرماتا ہے مسیب مریم صرف ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں ان کی والدہ مریم ایک سچی فرما بردار خاتون ہے دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی انسان تھے ایک طویل حصہ مسلمانوں اور غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے اصولوں پر مشتمل ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یہود و نثارا کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بنائیں کیونکہ وہ واپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں منافقین کے کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان سے ملتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی گردش ان پر آ جائے عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مقدمہ لے کر آئے تو انصاف سے فیصلہ کیا جائے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پہلے کتاب کے کھانے کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا اور ان کی پاک من عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی بشرطے کا مہر ادا کیا جائے اور عفت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اس بارے میں منافقین اور مرتدین کے بارے میں سخت تنبیہات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں جو مومنوں کے ساتھ نرمی اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے منافقین کی قسمیں اور ان ان کا کا ایمان کا دعویٰ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بجھا سکتا. ان کے عمال ہوں گے اور آخرت میں خسارے میں رہیں گے تورات انجیل اور قرآن کے احکام کی پابندی پر زور دیا گیا اللہ نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اسی طرح انجیل نازل فرمائی قرآن کو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور محافظ قرار دیا گیا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ظالم اور فاسق ہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ اے رسول جو کچھ کے کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دے اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچانے کا وعدہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ حق کے وقت پیدا ہونے والے خطرات سے اللہ خود محفوظ رکھتا ہے پارے کا اختتام اس حقیقت کے بیان پر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اللہ اور رسول پر اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں تو کافروں کو دوست نہ بنائیں لیکن اکثر لوگ بد کردار ہیں یہ پارہ مجموعی طور پر مسلمانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے جس میں عقائد عبادات معاملات حدود اور تازیرات اور بین الاقوامی تعلقات کے اصول بیان کیے گئے ہیں یہ پارا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اسلام صرف چند رسومات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے وصلا اللہ علیہ خیر خلکہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت